جو غنمت دلائی اللہ نے اپنی رسول کو شہر والوں سے وہ اللہ اور رسول کی ہے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکنوں ہے اور مسافروں کے لئے کہ تمہارے اغنا کا مال نہ جائے فینو دو ایک اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لو اور جسے منع فرمائیں باز رہو اور اللہ سے ڈو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے